غم اور پریشانی ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس کے چہرے سے غم اور پریشانی کے آثار کویدہ تھے ابراہیم بن ادم نے اس سے فرمایا کہ میں تجھ سے تین سوال کرتا ہوں تم جواب دو اس غمگین آدمی نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم بن ادم نے فرمایا کیا اس دنیا میں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالی نہ چاہتا ہو اس نے جواب دیا نہیں پھر پوچھا کوئی تیری اس روزی میں کمی کر سکتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے اس نے جواب دیا نہیں پھر آپ نے فرمایا کوئی تیری زندگی سے ایک لمحہ بھی کم کر سکتا ہے جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ دی ہے اس نے کہا نہیں تو ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ پھر تمہیں یہ غم اور پریشانی کیسی